ہر دعا میں ایک چیز امپلائڈ ہوتی ہے اس دعا میں ایک چیز امپلائڈ ہے وہ بڑی عجیب چیز ہے وہ رب بنا آتنا پھر دنیا ہنسنا پھر حسنا ہنسنا ونا اذا بنڈا یہ قرآن کی دعا ہے کہ اے ہمارے رب ہم کو دنیا کا حسنا دے اور ہم کو آخت کا حسنا دے اس کو تھوڑا سا بدلی ہے تو دعا یہ بنتی ہے اے رب دنیا کا حسنا تو آلریڈی دے رکھا ہے اب باغنا کیا ہے آپ کی دنیا کا ہسنا تو آلریڈی بلا ہوا ہے جو دنیا میں ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے ملی ہوئی ہیں آپ کو آکسیجن ہر وقت سپلائی ہو رہی ہے پانی آپ کو مل رہا ہے سورج روشنی پہنچا رہا ہے آپ کو زمین سے فوڈ نکل رہا ہے آج کو مجھے تو آپ زندہ ہیں زندہ نہیں سکتے تو یہ اس کو امپلائڈ میننگ تو اس دعا کو تھوڑا سا جو امپلائڈ جو میننگ ہے اس کو لے کر آپ کہہ دے ہوگا خودایا تو نے مجھے دنیا کا حصلہ دے دیا اب مجھے آخرت کا خطرہ بھی دے دے تو نے دنیا کا حصلہ تو مجھے دے دیا اب آخرت خطرہ بھی دے دے تو میں اس کو اس سے پڑھتا ہوں کہ رب دنیا تو جو انلمیڈ دنیا آخرت کا دے دے دے تو میں جب میں اس کو دعا کرتا ہوں تو اس, اس طرح کرتا دعا کرتا ہوں اب دیکھی کتنی ہوپ بڑھ جاتی ہے اس میں کنڈیشن فار گیٹنگ ہسنا ان دا نیکسٹ ولڈ دیٹ یو آر کنٹینٹ آنگ لڈ ہسنا ہاں بالکل بالکل اور نہیں تو, تو نہیں تو آپ کا کیس جو تو وہ بن جائے گا ڈسٹ کا کیس بن جائے گا